قوم <تصفيق> بیٹھی ہیں سنو و رحمۃ اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على رسوله الامین وعلی الہ الطيبین الطاہرین واصحابہ الکرام المهتدین اما بعد ہم دو سلاد کے بعد بڑے ہی تشکر اور امتنان کے ساتھ شیخ کا اور آپ تمام حضرات کا تمام سامعین اور سامعات کا ایک بار پھر سے اٹتپاک استقبال کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے عید اور حج کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ اس علمی درس کا آغاز ہو رہا ہے اور ہمارے مدرس ہیں فضیلت الشیخ ابو زید زمیر حفیظ اللہ اور اس کتاب کا درس چلتا آ رہا ہے وہ ہے بلوغ المرام جو حافظ ابن حجر کی شہرا آفاف کتاب ہے اور اس کتاب کے باب ترغیب فی مکارم الاخلاق کا درس آج بھی کنٹینیو ہوگا ہم شیخ محترم سے برہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ اس درس کو کریں اور آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ آخر تک اس درس سے جڑے رہیں اور شیخ کے علمی فوائد سے استفادہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ في النار قال اللہ تبارک و تعالی وإنک لعلا قلق عظیم قابل احترام قضیلت الشیخ افتخار عالم مدنی حفظه الله موقل اہل علم میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام عربینو جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ کافی عرصے سے ہم حافظ ابن حجر علیہ رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجام اور اس حصے سے اس کا پانچواں باب باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق اعلی اور اونچے اخلاق کی ترغیب کا بیان یا اس کا باب اس کی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مقصود یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اعلی اخلاق کیا ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں اعلیٰ اخلاق کو لانے کی کوشش کرنے والے بنے اس کی فکر کرنے والے بنیں آج اسی باب کی حدیث نمبر نو اور انشاءاللہ اللہ دس اور گیارہ ان احادیث کا مطالعہ ہم کریں گے جس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو انسان کی رفعت اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اسی طرح سے سماج میں دوسروں کی عزت بچانے کا بھی ذریعہ ہے تو دو باتیں آج کے درس میں ہم دیکھیں گے دو چیزوں سے متعلق اور ضمن کئی اور باتیں بھی اس میں انشاءاللہ آئیں گی حدیث نمبر نو سے ہم آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں وعن عیاض ابن ربی اللہ, اللہ, وسلم اِن اللہ اوحا سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری طرف اس بات کی وہی کی ہے کہ تم سب تواز اختیار کرو یہاں تک کہ حال یہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے اور تم میں سے کوئی شخص کسی پر فخر نہ جاتا ہے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس حدیث میں ایک بھلائی اور دو برائیاں ذکر ہوئی ہیں بھلائی کیا ہے توازو اور دو برائیاں ہیں وہ یہ کہ ایک انسان دوسرے پر دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کے خلاف سرکشی کرے اخلاقی حدود کو پار کرے ظلم و زیادتی کرے اور اسی کے ساتھ دوسری برائی یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں پر فخر جاتا ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم جو اقوال اور دلائل ہیں علماء کی اس میں اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلی بھلائی جو حدیث میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ توازن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وہی کی تو ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وہی آتی تھی اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی آپ کی طرف پیغام بھیجتا تھا ان اللہ اوحا کہ تم توازو اختیار کرو سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی توازو ہے کیا چیز اور اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی اور آپ کو اور آپ کی طبعیت میں پوری امت کو اس کا حکم دیا کہ تم سب توازو کرنے والے توازو اختیار کرنے والے بن جاؤ علامہ وسنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو سب السلام میں یہ بات اس حدیث کے ذمن میں کہتے ہیں کہ توازو یہ ہے کہ انسان گھمنڈ نہ کرے کبر نہ کرے اس کے اندر بڑائی حق کا انکار اور دوسروں پر اپنی فوقیت اور دوسروں کا احتقار اس میں نہ ہو دوسروں کی حقارت اس کے ذہن میں اس کے دل میں نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اتوازو, عدم الكبر. توازو کبر کے نہ ہونے کا نام ہے کہ انسان میں کبر نہ ہو تو اس آدمی میں توازو ہوتی ہے راضی اس سلسلے میں کہتے ہیں مختار السحاب میں کہتے ہیں توازو کہتے ہیں کہ انسان کا ساری آجزی اور تزل ذلت اختیار کرنا کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا دینا بڑا نہیں لیکن یہ تزل لوگوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے مفاد کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کس اعتبار سے انسان آجزی اختیار کرے کس اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے اپنے آپ کو ذلیل جانے چھوٹا جانے چھوٹا مانے کس کے مقابلے میں علامہ مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں تحقیر النفسی وہ احانتہ بن نسبتی کہتے ہیں کہ توازو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کم سمجھیں, اپنی حقارت تسلیم کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کو مانتے ہوئے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کی احانت کرے اپنے کو کمتر جانے یعنی اللہ کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے عظمت کے احساس اس کے شعور کے نتیجے میں انسان میں اپنی کوتاہی اور اپنی آجزی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو جو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ کے مقابلے میں یہ حقیقت ہے توازوں کی اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں وہ قبول الحق کی بے اور اچھے اخلاق کے ساتھ ایک انسان کا حق بات کو قبول کر لینا چاہے وہ اللہ کی طرف سے آئے چاہے وہ بندوں کی طرف سے آئے تو چاہے وہ جان و مال کے اعتبار سے حقوق ہو لوگوں کے یا اسی طرح سے اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے سے آنے والا حق ہو تو یعنی کہ انسان ناراضگی کے ساتھ میں اس کو قبول کرے زبردستی قبول کرے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کو برقرار رکھتے ہوئے حق بات کو تسلیم کر لینا بعض اوقات انسان حق بات کو مانتا ہے لیکن لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ مجبوراً زبردستی مانا ہے دباؤ کی وجہ سے مانا ہے نہیں ایک انسان حق کو تسلیم کرتے ہوئے اخلاق اور اچھے اخلاق کو بھی کبھی اہتمام کرے تو یہاں کہتے ہیں کہ اتواد اور تحقیر نفس و احانت وہا بے اللہ رب العالمین کی عظمت کے احساس کے تحت ایک انسان کا اپنے آپ کو حقیر اور کمتر جاننا اور اس کو کمتر بنانا اللہ کے مقابلے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ حق کو قبول کر لینا اچھے اخلاق کا اہتمام کرتے ہوئے اس کا نام توازن ہے یہ نہیں کہ انسان دنی مفاد کے لیے ایک دم زمین پر گر جائے لوگوں سے فائدے طلب کرے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو حلال و حرام ہو تو بعض لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے تو یہ یہ چیز توازن نہیں ہے یہ چیز ذلت ہے اور اس کو اچھا نہیں مانا گیا ہے کہ آدمی اپنی عزت کو خراب کر کے دنیا مفاد کے لیے اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے آگے گرا دے یہ اچھی بات نہیں ہے مومن اپنی اپنے نفس کی عزت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھنا اور لوگوں کی طرف سے حق بات آئے تو اس حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا بلکہ اس حق کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا بنا کر اس بات کو قبول کر دینا اور خوش دلی سے قبول کرنا یعنی کہ آدمی مجبوراً زبردستی مان دے دباؤ کی وجہ سے تو علامہ مناوی نے یہ بات التوقیف على محمات تعریف میں یہ بات صفحہ نمبر ایک سو ہے تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ توازو کیا ہے تواز اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور حق کو قبول کر لینا اس کا نام ہے اور اسی طرح سے بندوں پر بڑائی نہ جتانا یہ بھی توازو ہے ایک انسان دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے تو یہ جو حقارت دوسروں کے دلوں میں ہوتی ہے یہ تکبر ہے اس کا نہ ہونا توازو ہے جیسا کہ اللہ سنانی نے کہا ہے کہ تواز ہے توازو کا کی خوبی کیا ہے اس کی بھلائی کیا ہے کیوں یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما تواضع اللہ اللہ جو بھی بندہ اللہ تعالی کے لیے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کو رفعت اس کو اونچائی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب البر وسیلہ الاداب میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاسی اس حدیث سے بات کئی باتیں معلوم ہوتی نمبر ایک کہ جو بھی بندہ چاہے وہ عامی ہو عالم ہو چاہے وہ انسان مالدار ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو بڑی عمر کا ہو چھوٹی عمر کا ہو کوئی بھی انسان جب توازو اختیار کرتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے وہ اپنے کو چھوٹا بناتا ہے لیکن اللہ اس کو اونچائی دیتا ہے لیکن یہاں پر جو اہم ترین بات جو یہاں پر حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ایک لفظ ہے للہ اللہ کے لیے کہ جو انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی عطا فرماتا ہے تو دیکھیں ایک انسان مثال کے طور پر کوئی عالم ہے مثال کے طور پر خطبہ دیا جمعہ کا اور اس خطبے میں اس سے کوئی حوالہ دینے میں غلطی ہو گئی یا کوئی حدیث کے الفاظ یا آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی اب خطبے کے بعد کوئی نوجوان پڑا ہوا بھی نہیں ہے اب وہ آپ کو مل گیا کہا کہ مولوی صاحب آپ جو خطبے میں آیت پڑھے نا وہ آیت آپ تھوڑا پڑھنے میں آپ سے چھوک ہو گئی ایسی نہیں ایسی ہے اور یہ کہ لوگ مسافر کھڑے بھی ہیں اس کے ساتھ اور دیکھ رہے ہیں عالم نے کتنا اچھا خطبہ دیا لیکن یہ بچار آ کے بیچ میں بول دیا آپ نے غلطی کی سارا معاملہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا خطبہ تھا ایسے وقت میں آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس قائب لوگوں کے سامنے آیا لیکن انسان اگر اپنے سے بڑا حق کو مانے کہ میں بڑا نہیں ہوں حق بڑی چیز ہے لوگوں تک حق بات جانی چاہیے نہ کہ میری بڑائی میں چھوٹا ہوں اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین بڑا ہے اور آن مجھ سے بڑھ کر ہے سنت مجھ سے بڑھ کر ہے تو لوگوں کے پاس حق بات جانی چاہیے اب یہ آدمی اس نوجوان سے کہے واقعی آپ نے صحیح کہا اللہ جز خیر دے یہ نہیں کہ رسمی طور پر کہ حقیقی طور پر گئیں دل سے مانے کہ واقعی صحیح بات تھی اللہ جز خیر دے اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور اللہ تعالی اس کو بھی عزت دیتا ہے لیکن اکثر انسان سمجھتا یہ ہے کہ اگر میری غلطی لوگوں کے سامنے آ جائے اور میں تسلیم کر لوں اور میں اس کی بات کو مانوں اور اس کو صحیح اور میں غلط بن جاؤں تو ایسی صورت میں میری عزت کم ہو جائے گی انسان حق کو رد کر کے عزت نہیں پا سکتا ہے شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے اگر عزت والا راستہ ہے تو حق کی قبولیت کے ساتھ ہے حق کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا بنانا دلیل کے مقابلے میں شخصیت کو چھوٹا کرنا یہ انسان کو عزت دیتا ہے اور یہی سبق کی زندگی میں آپ کو دیکھنے ملے گا تو یہاں پر حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ کہ وما تواضع الا رفع اللہ جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواز اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ اسے اونچائی عطا فرماتا ہے لہذا دنیا میں ہم کو لوگوں کے مقابلے میں گھمڑ نہیں کرنا چاہیے حق کے مقابلے میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے کو چھوٹا بنانے پر راضی ہونا چاہیے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی اللہ کی عظمت کا احساس ضروری ہے جب تک اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہ کرے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں اللہ کے بارے میں اس نے جانا ہی نہیں کچھ بھی اللہ کے بارے میں جاننا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ اور وسلم سے کہا اور رب کا اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے تو اللہ کی بڑائی جب دل میں آئے گی اللہ کی بڑائی کا احساس جب دل میں آئے گا تو کیا اس کے ساتھ اپنی بڑائی بھی دل میں رہ سکتی ہے جس انسان کے دل میں اللہ بھی بڑا اور میں بھی بڑا اگر ایسا ہو تو کیا ہے اس کے دل میں بگاڑ ہے اللہ بڑا اور میں چھوٹا اللہ کی بات بڑی میری بات چھوٹی یہ اگر مزاج میں ہو بلکہ اتنا زیادہ اس کے اندر خیر آ جائے کہ پھر دوسرے لوگ ان کے مقابلے میں اس کے دل میں بات پیدا ہو کہ وہ اچھا ہے میرے اندر بہت کمیاں ہے وہ اچھا ہے میرے اندر کمی ہے اور اس کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو کمتر ماننے لگے یہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور اعلیٰ درجہ ہے تو یہ جو چیز اپنی خوبیوں کا اعتراف اپنی جگہ ہے اللہ رب العالمین نے کسی کو یعنی دنیوی صلاحیتیں دی ہیں کسی کو دینی صلاحیتیں دی ہیں کسی کو جسمانی صلاحیتیں دی ہیں کسی کو کچھ اور نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں لیکن ان کا ان کا شکر ماننا ان نعمتوں کا شعور ہونا یہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے باوجود ایک انسان کا اپنے کو یہ سمجھنا کہ میری جو بھی چیزیں ہیں صلاحیتیں نعمتیں جو کچھ میرے پاس ہے میری وجہ سے اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو بہت بڑی غلطی پر ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اللہ نے جو چاہا اس کو دیا جس گھر میں چاہا جس ملک میں چاہا جس دور میں چاہا جن صلاحیتوں کے ساتھ چاہا صورت اور سیرت کے اعتبار سے اور اسی طرح سے مادی اعتبار سے جو چیزیں اللہ نے چاہی اس کو دی اس کا کمال نہیں ہے یہ قارون کا طریقہ ہے کہ وہ کہتا تھا ان نما اوتی علم جو کچھ مجھ کو خزانے ملے ہیں یہ میرے علم کی بنیاد پر ملے تو نہیں ہے یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے انسان اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یہ جانے کہ اللہ رحیم ہے اللہ تعالیٰ سخی ہے کریم ہے اس نے اپنی طرف سے مجھ کو دیا ہے میرا کوئی کمال اس میں نہیں ہے تو اپنے کمال کی نفی کرنا اور اللہ رب العالمین کے احسان کو ماننا اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا اور اپنی بڑائی کی نفی کرنا اس کا نام توازو ہے یہ جب تک نہیں آئے انسان کے اندر ہی عبودیت کی لذت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ عبودیت کی اصل جو ہے اس میں تواد و کشو موجود ہے جب تک تو چھوٹا نہیں بنے گا تب تک کہ واقعی اللہ کا قرب تجھ کو نصیب نہیں ہوگا جب تک تو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکائے گا نہیں تب تک کہ تجھ کو اللہ تعالی کا قرب نہیں ملے گا اور آپ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وس جد سجدہ کر اور اللہ تعالی کا قرب اختیار کر حاصل کر اللہ کے قریب ہو جا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا سجدے میں کہ پیشانی زمین پر رکھ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں زلیل کر چھوٹا بن تب جا کر اللہ کا قرب تجھ کو ملے گا تو کوئی انسان اللہ کا قرب اگر چاہتا ہے تو تکبر کے ساتھ اپنی ذاتی بڑائی کے ساتھ گھمن کے ساتھ اس کو اللہ کا قرب بلنے والا نہیں ہے جب تک کہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ بنا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے اور توازو ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مام ان آدمی, مامن آدمی کہ جو بھی آدمی ہوتا ہے تو اس کے سر پر اس کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جیسے جانور ہوتا ہے دابا اس کے آب آب ناک میں ایک لگام لگی ہوتی ہے اور سوار کے ہاتھ میں وہ لگام ہوتی ہے ہر آدمی تمسیلی انداز میں حقیقت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مام ان آدمی اللہ ملک ملک ان کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے اور اس کے سر میں لگی رہتی ہے فَإِذَا قِيلَ لِلْمَلَكِ اِرْفَ جب انسان توازو اختیار کرتا ہے آجزی ان کے ساری اختیارٹی یا ہمبل بنتا ہے ہیوملٹی اختیار کرتا ہے جب توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے قیل ملکی فرشتے سے کہا جاتا ہے ارف حق اس کے لگام کو اوپر کرو ظاہر بات ہے کہ جانور کے لگام کو جب اوپر کیا جائے تو اس کا سر بھی اوپر ہو جاتا ہے اور وہ ادا تکبر ملکی بحق مچا اور جب یہ گھمن کرتا ہے تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے دوسروں کے مقابلے میں تو فرشتے سے کہا جاتا ہے داڑ ذات کے ساتھ میں بحق مچاہ اس کی لگام کو نیچے کرو یعنی اس کو جھکایا جاتا ہے جب لگام کو نیچے کیا جائے تو جانور کا سر نیچے ہو جاتا ہے تو اس انسان کو جو ہے اس کی لگام نیچے کر دی جاتی ہے یعنی اس کا سر جھکایا جاتا ہے تو یہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اس کو اللہ جھکاتا ہے, اس کو چھوٹا کرتا ہے. اور جو چھوٹا بنتا ہے اللہ تعالی اس کو اونچا کرتا ہے یہ اللہ کا قاعدہ ہے اللہ کی دنیا میں بڑا بن کے عزت نہیں پائی جا سکتی ہے چھوٹا بن کے ہی اللہ کے ہم ہاں مقام ملتا ہے اس حدیث کو امام اتبرانی نے اور اسی طرح سے امام البزار نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار سو اور اسی طرح سے الصحیحہ میں حدیث نمبر پانچ سو اڑتیس پر یہ حدیث موجود ہے اور حسن درجے کی ہے بعض نسخوں میں کی بجائے دال کے ساتھ میں ہے لیکن زیادہ مناسب لفظ یہاں پر ہے کہ واد کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کو نیچے کرو تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے علماء نے کہا کہ یہاں پر لگاب نیچے اوپر کرنے کا کیا مطلب ہے کہا کہ مراد یہ ہے کہ یہ انسان جو انسان اونچا بننے کی کوشش کرتا ہے اسے نیچے کر دیا جاتا ہے اور جو انسان چھوٹا بنتا ہے تو اس انسان کو اللہ اونچا یتا فرماتا ہے اس کا سر اونچا کرتا ہے ورنہ اللہ تعالی گھمن کی وجہ سے اس کا سر نیچا کر دیتا ہے یہ ذلت ہوتی ہے یعنی عزت اس کو ملتی ہے جو تواز اختیار کرتا ہے اور زلت اس کے اس کی اس کی نصیب میں آتی ہے جو گھمن کرتا ہے تو گھمن کا نتیجہ ذلت ہے گھمن کا نتیجہ تکبر کا نتیجہ ذلت ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے وقتی طور پر ہو سکتا ہے عزت ملے لیکن حقیقت کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے تکبر کا نتیجہ ذلت ہی ہے قرآن قریب میں بھی توازوں کی فضیلت آئی ہے اور اشارات ہیں جس کو سلف نے بیان کیا ہے مثال کے طور پر صورت الحج میں آیت نمبر چونتیس پینتیس آپ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا وہ بشر المخبی اللہ وجیلینج کی آیت نمبر چونتیس پینتیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اے نبی خوشخبری سنائیے مخبتین کو مخبتین کو خوشخبری سنائیے کون ہے یہ قرآن ہی میں اللہ نے بیان کر دیا اذا ذکر اللہ وجیرت یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالی کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دلوں میں دلوں پر کپکپی کپی چھا جاتی ہے اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے ان کے دل دہل جاتے ہیں کانپ جاتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ ان کے دلوں پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے پھر اعلیٰ ہوں اور جو بھی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں پہنچاتا ہے جو بھی تکلیفیں ان کے مقدر میں آتی ہیں تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی شکایت نہیں کرتے ہیں واویلا نہیں مچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گساخی نہیں کرتے ان تکلیفوں کی بنا پر بلکہ ان پر صبر کرتے ہیں اللہ سے راضی رہتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں وہ المقیم اور نماز کو قائم رکھنے والے پابندی کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنے والے اور ظاہرا و باطرن ان کے تمام شروط و واجبات و آداب کا اہتمام کرتا ہے وہ اما رز اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ بطور رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں چاہے وہ علم ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ جسمانی صلاحیت ہو یا جو بھی اثر ہو انفلوئنس ہو ان ساری چیزوں کو لوگوں کے نفے کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں روک کے نہیں رکھتے ہیں خیر کو روکنے والے نہیں بلکہ خیر کو حقدار تک پہنچاتے ہیں چاہے پھر زکوٰۃ کی صورت میں ہوں صدقات کی صورت میں ہوں تعاون کی صورت میں ہوں نصیحت کی صورت میں ہوں کسی بھی تعلیم کی صورت میں ہو تو کہا کہ وہ رز نہ ہوں کیونکہ اللہ نے رزق میں صرف مال نہیں دیا ہے اللہ تعالی نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں واحر و باطنی وہ ساری رزق ہیں تو ان اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی مخبتین کو مخبتین کون ہے اس کی تفصیل میں قطع رحم اللہ فرماتے ہیں فیقلا ہی و بشیر المقطین قال ہوم المتوادون ہوم المتوادون یہ وہ لوگ ہیں جو آجزی اور انکساری توازو اختیار کرتے ہیں چھوٹے بن کے رہتے ہیں بڑے بن کے نہیں چلتے زمین پر چلیں گے تو ٹھاٹ سے چلیں گے کیونکہ دل میں بڑائی ہے بات کریں گے تو یا بات کریں گے جس لیے کہ دماغ میں ان کے بھرا ہوا ہے کہ میں اونچا ہوں تو یہ جو مزاج ہے نہیں وہ اپنے آپ اپنے عیوب سے باخبر ہیں اور اللہ کے پیمانے کو جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ میں کمتر ہوں اللہ کے ہاں میں ویسا نہیں ہوں جیسا اللہ کا مطالبہ ہے بس اللہ قبول کر لے تو بڑی بات انہیں ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کا احساس رہتا ہے توازن تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اپنی کوتاہی دونوں کا احساس ہو اللہ کی بڑائی اللہ کے کمالات اللہ کی خوبیاں اللہ کے احسانہ ان کا احساس ہو اور اسی کے ساتھ اپنی کوتاحیاں اپنی کمیاں ان پر انسان کی نگاہ ہو تو اس میں گھمن پیدا نہیں ہوتا ہے گمن کب پیدا ہوتا ہے جب اپنی خوبیوں ہوں, خوبیوں پر نگاہ ہو اور اللہ کے محاسبے کو آدمی بھول جائے اور ایک انسان دوسروں کے عیوب پر نگاہ رکھے اپنی خوبیاں دوسروں کے اویو اب نتیجہ کیا نکلے گا دوسروں کی حقارت اور اپنی عظمت دل پر چھا جائے گی اور اللہ کو بھول جائے گا تو یہ بڑی مصیبت ہے کہا کہ یہ محبتین کہ کون ہے یہ توازو آج ان کے ساری ہی اختیار کرنے والے لوگ ہیں امام عبدالرضاق نے اسے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے اور یہ معتبر روایت ہے حسن درجے کی روایت ہے اور تفسیر عبدالرضاق میں حدیث نمبر یہ روایت نمبر ایک ہزار نو سو تیس پر یہ موجود ہے اسی طرح سے روایت کیا اور مجاہد سے بھی قول اسی طرح کا آیا ہے کہ المخبتون المتواضعون مخبتین کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اختیار کرنے والے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالی فرما تھا کہا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ اخبت الا <رَبِّهِم> اور اپنے رب کے فرما بردار بنے رہے اپنے رب کے مقابلے میں اپنے رب کے سامنے آجزی اختیار کرنے والے بنے رہے اخبت الا رب <رَبِّهِم> اولا اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں ہم فیها خالدون اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان و عمل کے ساتھ ایک اور چیز ذکر کی جس پر جنت کا وعدہ کیا گیا اور جنت میں ہمیشگی کی زندگی کی بشارت سنائی گئی وہ کون لوگ ہیں وہ اخبت الا ربیم جنہوں نے اپنے رب کے لیے اخبات اختیار کیا کون لوگ ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وہ اخبت الا کہتے ہیں یقول خافو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے لیکن گھمنڈ میں نہیں آئے بلکہ خواب اللہ سے ڈرتے رہے ایمان لا کی بھی اللہ سے ڈرے کفر نہیں کیا انہوں نے بلکہ ایمان لائے پھر بھی اللہ سے ڈر رہے امن چین اطمینان نہیں کہ بس آپ ایمان تو لے آئے نہیں پھر بھی ڈرتے رہے پھر ایمان لا کی نیک عمل کرتے رہے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہے یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے محاسبے کا خوف ہو جسے آخرت کے دن کا احساس ہو جسے جہنم کا خوف ہو آخرت کے احوال کو وہ جانتا ہو تو کہا کہ وہ اخبت اللہ رب <رَبِّهِم> سے براد کون ہے اللہ سے ڈرنے والے اسی طرح سے قطع ابن جریر جریتبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے اسی طرح سے قطع رحم اللہ کہتے ہیں وہ اخبت الا ربیم کہتے ہیں الاخبات و اتخشر اخبات کیا ہیں قطع تابعی ہیں کہتے ہیں یہ یہ ہے الخبات خوشو اور توازو کا نام ہے ایک انسان باہرن و باطنن اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اپنے آپ کو جھکا دے اس کی زندگی میں جھکاؤ ہو اس کی زندگی میں گھمن اور اونچائی نہیں ہو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا عاجز مانتا ہو اور اتواد اس کے اندر ہو وہ حق کو قبول کر لیتا ہو حق کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرتا ہو میں نہیں مانتا میں بہت بڑا ہوں میری بےزتی ہو جائے گی تو نہیں مانوں گا نہیں کرتا ہے حق بات کو مان لیتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے آگے جھکتا ہے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں اپنے کو بڑا نہیں بناتا ہے تو کہا کہ اتخشع تو مخبتین میں سے کون ہیں اقبت الرب ہیم تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان چھوٹا بنا کے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توازو کا حکم دیا اللہ نے فرمایا وقف جنا حقل مبمنین صورت الحجر آیت نمبر اٹھاسی وقف جنا حکل ممنین اپنے بازو کو اہل ایمان کے لیے جھکائے رکھیے جھکائے رکھیے امام القرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں وقف جنا حکل اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے ممنین کے لیے جھکائے رکھیں کہتے و طوابل اپنے بازو کو اہل ایمان کے لیے جو ایمان لے آئے آپ پر ان, کی رکھئے أَنَّ کے لیے جھکائے رکھیے اور پیش آئیے یعنی یہ تمسری انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرندہ جب جیسے چاہے کوئی اپنے بچے کو جب وہ اپنے قریب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے کہتے ہیں کہ پر اپنے پھیلا کر اس کو اس پر ڈال کر اس کو اپنے پاس سمیٹ لیتا ہے پروں کو جھکاتا ہے اس کے اوپر اور اس کو اپنے پاس سمیٹ لیتا ہے کہتے وسف علی تقریبانی تو یہ جو وصف اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسی مناسبت سے ہے کہ ایک انسان جو بھی اس کے پیروکار ہیں ان کو اپنے سے قریب رکھیں ان کے ساتھ توازوں سے پیش آئیں اور ان کو ان کو گویا کہ ان کا وہ محافظ بنے ان کو پروٹیکٹ کرنے والا بنے گمراہی سے اور بے وقوفی سے غلطیوں سے ان کو بچائے تو جیسے پرندہ اپنے بچوں کو چڑیا اپنے بچوں کو مرغی اپنے جو بھی بچے ہوتے ہیں چوزے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے پروں سے اپنے پاس سمیٹ لیتے ہیں محفوظ رکھنے کے لیے آپ بھی ایسا کیجیے آپ بھی ایسا کیجیے تو امام الخرتبی نے بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں کا معاملہ کیا تھا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی تو آپ کا رب اس پر اتنا چھا گیا کہ اس کی سانس پھولنے لگی گھبراہٹ سے آپ دیکھیے جب کوئی ایک آدمی کسی بعض اوقات بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے یا کسی بڑے انسان کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کا سانس پھولنے لگتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے اور روب کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ شبہ آپ کا روب تو بہت دور تک جاتا تھا وہ آدمی جب آپ کے پاس آیا تو آپ کی آپ کے پاس آنے سے اس پر روب چھال دیا اور سانسیں پھولنے لگی تو نلئک آپ نے کہا ٹھیک ہے مطلب اپنے آپ کو سنبھالو یا ہمارے جیسے کہتے ایٹ ایز مطلب اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے ہاؤ نلک اندر آدمی اختیار کرو کو بادشاہ تھوڑی نہ ہوں آپ نے گھبرانے کی بات نہیں ہے میں کوئی بادشاہ میں تو ایک ایسی عورت کی اولاد ہوں میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو یعنی یعنی قدیم کھاتی تھی قدید عربی میں بولتے ہیں عربوں میں بولتے ہیں کہ جب گوشت قربانی وغیرہ کا ہوتا تھا وہ لوگ اس کے ٹکڑے کرتے تھے لمبے لمبے اس طرح سے یعنی اس کے کر کے اس کو نمک وغیرہ لگا کے سورج کی روشنی میں یا دھوپ میں جس کو آپ کہیں دھوپ میں اس کو آپ سکنے کے لیے رکھتے تھے ابھی اس کو بنا کے کھاتے تھے تو یعنی گوشت کے ٹکڑے کر کے اسے نمک لگا کے اس کو کھاتی تھی یعنی یہ آجزی کا انداز ہے تو بہت بڑے رائل فیملی کا میں نہیں ہوں کہ ایک دم ایسے بڑے بڑے برتنوں میں اور یہ کھاتے تھے اور علیشان ہم لوگ زندگی گزارتے تھے نہیں میں ایک سیدھی سادی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو باہر دھوپ میں سکھا کے کھاتی تھی کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ایسا تاکہ اس آدمی کے اندر اس پر سے آپ کا روب کم ہو اس کی گھبراہٹ کم ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ یہ نہیں کہا میں بہت اونچے خاندان کا ہوں تو اس کو مجھے اور ڈرنا چاہیے تو کم ڈرتا ہے نہیں کہا ایسا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی دلجوئی کے لیے اس کا ڈر کم کرنے کے لیے اپنے لیے تنازع اختیار کیا اپنے کو کم کر کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ انسان تھے سارے رسولوں کے سردار ہیں اور آپ کی خوبیوں کا تذکرہ اس کے لیے وقت بھی اتنا نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو کیا میں سیدھا سادہ آدمی عام عورت کا بیٹا ہوں جو بالکل گوشت اگا کھا کے کھاتی تھی تو آپ نے ایسے انداز میں بات کی تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہاں ہلکا پن اس کے اوپر وہ آدمی بالکل گھبراہٹ اس کی کم ہو اس حدیث کو امام ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح جامع شغیب حدیث نمبر سات ہزار باون پر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اللہ تعالی نے اس کے بالعکس لوگوں سے گھمنڈ سے پیش آنے سے منع کیا ہے ایک طرف تو یہ توازو انسان لوگوں کے درمیان رہے اور عام انسان بن کر رہے ان پر فوقیت نہ جتائے بلکہ میں تو سیدھا ساتھ آدمی ہوں ایسا رہے لیکن اس کے بالعکس یہ ہے کہ ایک انسان اپنی بڑائی لوگوں پر جتانے کی کوشش کرے اور ان, ان, ان کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرے اپنے قول سے یا اپنے سلوک سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ال... الْأَرْضِ مَرَحَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَ کوئی بات کر رہا ہے دوسری طرف دیکھ کے بات کریں گے علی شان اور شاہی انداز ہے یہ دیکھتے بھی نہیں تم کو تو یہ نہ دیکھ کر بات کرنا دوسروں کو ایراز کر کے ان سے بات کرنا ایک گھمنڈ کا انداز ہے کیا آدمی بات کرے لیکن شہری کی طرف نہ دیکھے اور کہیں اور دیکھ کے بات کریں کہ یہ بہت اونچا انسان ہے جو دیکھتا بھی نہیں ہے دوسروں کو اپنی دنیا میں رہتا کر وہ ایسے بات کرتا ہے ولا تصعر خدك للناس لوگوں سے یعنی اپنے منہ کو پھیر مت گھمنڈ کے طور پر ولا تمشي في الارض مرحا اور تکبر کے طور پر زمین میں فخر کی چال مت چل ان الله لا يحب كل مختال فخور اللہ تعالی کسی مختال کو فخور کو پسند نہیں کرتا ہے مختال وہ, وہ ہے جس کی چلنے میں گھمن کا انداز ہو فخور وہ ہے جس کی بات میں گھمن مختال وہ ہے جس کے چلنے میں انداز دکھائی دے کہ اپنے کو کچھ سمجھتا ہے بڑا سمجھتا ہے اور فخور وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنی بڑائی دوسروں پر جتائے جیسا کہ اس حدیث میں بھی آیا ہم آگے دیکھیں گے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے لوگوں سے سلوک کرتے وقت گھمن اور بڑائی اور لوگوں کی حقارت کا اظہار کرنے سے منع کیا ہے ایک مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ لوگوں کا اکرام کرنے والا ہو لوگوں کے ساتھ نرمی اور عاجزی سے پیش آنے والا ہو لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے والا نہیں ہو حدیث میں کہا گیا کہ ان اللہ اوحاح احد, احد کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کا پیغام بھیجا ہے وہی بھیجی ہے کہ تم میں سے تم تواز اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر سرکشی نہ کریں اور کوئی کسی کے مقاب کسی پر فخر نہ ہے دو باتیں ہیں جس سے منع کیا گیا ہے بغی اور فخر بغی اور فخر فیومی کہتے ہیں المصباح المنیر میں کہتے ہیں کہ وہ بغ السی بغلا و اتدا فو یہاں پر لفظ آیا ہے یہ کہاں سے آیا عربی زبان میں اس کے لیے اصل لفظ ہے بغا بغا جس پر ہمارے ابھی بغاوت کرنا ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں سرکشی کرنا کہتے ہیں وہ بگا علناسی عَلَ بغ ایک انسان لوگوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اس کے لیے لفظ ہوتا ہے بغی بغ معنی کیا ہے کہتے ہیں یعنی وہ یہ کہ وہ ظلم کریں اور اعتداء کرے حدیں پار کر جائے سرکش ہوتا ہے ہوا باغن ایسے انسان کو باغی کہا جاتا ہے بغات اور اس کی جمع کا جو ہے یہ بغات ہے ایک کو باغی کہتے ہیں کئی ہو جائے تو ان کو بغات کہتے ہیں وہ بگا <بِالْفَسَاد> اور بغا کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ فساد کی بگاڑ کی کوشش کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسروں پر ظلم کریں سرکشی کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ فساد لی کوشش کریں تو ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں کہ اس نے بغاوت کی یہ بگا ہے تو بغی اس کو کہتے ہیں ظلم کرنا دوسروں پر اور سب بگاڑنا سب بگاڑ پیدا کرنا ظلم کرنا اس کو کیا کہتے ہیں بغی المصباح المنیر میں بات موجود ہے فخر کیا ہے فخر ہوتا کیا ہے فخر ویسے تو ہم سبھی ہی جانتے ہیں لیکن علما کہتے ہیں الفرو ادیا کہتے ہیں کہ فخر ہے کیا چیز ہے آدمی کا اپنی عظمت اپنی بڑائی اور اپنے شرف کا دعوی کرنا لوگوں میں اپنی زبان سے کہنا میں کتنا بڑا ہوں کتنا شریف ہوں کتنا اعلیٰ ہوں اپنی زبان سے اپنی بڑائی کا اپنے شرف کا اپنے اونچا ہونے کا دعوی کرنا فی غریب الحدیشیثر میں ابن العفیر نے یہ بات کہی ابن العفیر الجزری فیومی کہتے ہیں وہ ہوا المبا تو بالمکار انسان کا اپنے مکارب اپنے شرف اور اپنے اپنے مناقب اپنی خوبیوں کی بنا پر دوسروں سے دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کو جتانا دیکھو میرے اندر کیا چیزیں ہیں میں اتنا علم والا ہوں دیکھو میں اچھے خاندان کا ہوں دیکھو میں سعید گھرانے کا ہوں میں میری زبان کتنی اچھی ہے میرے پاس پیسہ اتنا ہے میں خوبصورت ہوں میں صحت مند ہوں میں فلاں ہوں تو اپنی خوبیوں کا تذکرہ کر کے دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا تو اس کو کہتے ہیں فخر من حسب و غیر وغیرہ چاہے وہ حسب سے ہو بڑے خاندان یا نہ سب سے ہو اچھے خاندان سے پیدا ہوا مالدار خاندان یا پھر اچھے خاندان شریف نفس خاندان عزت دار علماء والا خاندان اللہ والا خاندان فلم چاہے وہ بولنے والے میں ہوں چاہے اس کے باپ دادا میں ہوں یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ گناہ گار یہ داڑھی بھی کاٹتا ہے اور دین پر چلتا بھی یہ نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑتا ہے لیکن کیا کہتا ہے ہم لوگ معلوم ہے کون سے خاندان کے ہیں ہمارے باپ دادا ہمارا مدرسہ ہوا کرتا تھا اور ہمارے باپ دادا جو ہے پڑھاتے تھے جب راستے سے چلتے تھے تو سب رستہ دیتے تھے میں اس خاندان کا ہوں اگر اس میں نہیں وہ چیز لیکن باپ دادا میں بھی اگر کوئی خوبی تھی تو اس کو دوسروں پر جتا کر اپنی فضیلت ان سے منوانا اس کو کہتے ہیں فخر کرنا شریع اعتبار سے اصطلاح میں فخر اس کو کہتے ہیں المصباح المنیر میں یہ بات فیوم کہ... فیوم نے کہی ہے مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں الفخر وہ جو الناسی دل المناقب ہے اپنی فضیلت اپنی خوبیاں گنوا گنوا گنوا کر ایک انسان کا لوگوں پر یعنی زبان سے ان کے اوپر بڑائی جتانا دوسروں کو چھوٹا بنا کے اپنے کو بڑا بنانا اپنی خوبیاں گنوا کر اس کو کہتے ہیں فخر التوقیف علی مہمات تعریف میں یہ بات المناوی نے کہی یہ منع ہے یہ اچھا نہیں ہے لیکن حدیث میں ان دونوں ہی چیزوں کا ذکر کیوں آیا اور پہلی چیز جو ہے توازوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا یہاں تک کہ تم میں یہ چیز نہیں ہو تم تواز اختیار کرو اور یہ دو چیزیں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے اور اس کی نسبت مخلوق کی طرف کی گئی تم سے کوئی سرکشی نہ کرے کسی کے خلاف اور تم میں سے کوئی فخر نہ کرے کسی اور پر ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں تمہارے اندر توازو ہونی چاہیے بڑائی نہیں اور تم لوگوں کے ساتھ دو چیزیں نہ کرو بغی اور فخر شیخبی رحم اللہ فرماتے ہیں آپ أَحْدٌ أَحْدٌ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص کسی پر بغی سرکشی نہ کرے کہتے یعنی لا بالفعل دوسروں پر چڑھائی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں سرکشی کرنا ان کے اوپر جبر اور ظلم کرنا یہ عمل سے ہے یہ سرکشی عملی طور پر ہے ولاحد کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے کہتے ہیں یہ زیادتی ہے اپنی زبان سے ایک آدمی دوسروں کے خلاف سرکشی کریں عمل سے بھی ہو سکتا ہے مارنا پیٹنا ان کی چیز چھیننا یہ کیا ہوا یہ بغی ہوئی عمل سے ان کے خلاف سازش ان کے خلاف سرکشی مار پیٹ جو بھی کر رہا ہے یہ عمل سے ہے اور زبان سے کیا ہے فخر ہے کہ دوسروں کو زلیل کرنا دوسروں کو تکلیف پہنچانا تابیا تو ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے بغی کے ذریعے سے یا پھر زبان سے پہنچاتا ہے فخر کے ذریعے سے وزالی کا بھی مثلاََ عناقی رن کا اور زبان سے فخر کرنا کیسا ہے اعتدا کیسے ہے مثلاً آدمی کہ میں تم سے بہتر ہوں انسان کا دوسروں پر اپنی بہتری کو جتانا یہ فخر ہے میں تم سے بہتر ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا یہی مسئلہ تھا انقیر امن ہوں میں سے بہتر ہوں اور یہی تکبر کی اصل ہے اس لیے کہا ابا وسط برا من الكافرین انکار کیا اور تکبر میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے تھا یا ہو گیا دونوں طرح کا کی تفصیل علمان اس کی بتائی ہے تو دو چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے بغی اور فخر فتح دل جلال اقرام میں شیخ ابن وقمین کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں اور عمل سے دوسروں کے خلاف اقتدا کرنا حد پار کر جانا سرکشی کرنا بغی کی حرمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بغی کو، سرکشی کو، زیادتی کو، ظلم کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ما مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ سورة العراف آیت نمبر 33 اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو۔ بے حیائی کے اقوال و افعال کو حرام کر دیا ہے بے حیائی کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ماں برامین ہوامہ بطن جو ظاہر ہو اس کو بھی حرام کر دیا جو چھپا ہوا ہو اس کو بھی حرام کر دیا ہے ایک آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھے بے حیائی کی وہ بھی حرام ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے موبائل پہ دیکھے یہ بھی حرام ہے چاہے وہ کھل کے کرے یا چھپ کے کرے یا زبان سے عمل سے بے حیائی کا ارتکاب کرے یہ بھی حرام ہے یا دل ہی دل میں بے حیائی کے کام کرے یہ بھی حرام ہے دل ہی دل میں لذت لے یہ بھی حرام ہے تو وما ما منها وما بطن بغیر الحق اور گناہ اور سرکشی ناحق سرکشی کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے گنا اللہ کے حق میں کہ ایک انسان معاشرت کا ارتقاب کرے روزہ چھوڑ دے فرض روزہ یا اسی طرح سے شراب پیے یا کچھ اور کریں اس طرح کا کام کرے اللہ کا حکم توڑے اور بغی کیا ہے لوگوں کے معاملے میں اللہ کا حکم توڑنا ہے. کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے ان پر ظلم کرے گناہ کے دونوں ما... دونوں قسمیں ہیں ایک وہ گناہ جو انفرادی ہوتا ہے بیٹھ کے انسان چھپکے سے شراب پی لیا اور پی کے سو گیا اس نے غلط کام کیا یہ اسم ہے اس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا ممکن ہے پہنچائے گی جب پہنچائے گا تو بغی ہو جائے گا تو ایک تو وہ گنا ہیں جو انسان کے انفرادی ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے حق میں ہوتے ہیں دوسرے گنا وہ ہیں جس جن کا اثر مخلوق کی طرف بھی جاتا ہے جو بغی ہے سرکشی ہے مار پیٹ اور لوگوں کے مال ضائع کرنا یا اس طرح کی ان کی عزتیں خراب کرنا یہ بغی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بغی کا انجام بتاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے سرکشی کا انجام کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے والا من انتصر بعد ظلمه فالائک ما علیہ من سبیل کہ جس انسان پر ظلم کیا گیا اور ظلم کے بعد اس نے اپنا بدلہ لیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے انما السبیل علی الذين يظلمون الناس ہا ملامت اور اللہ تعالی کی پ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ يبغون فی الارض بغیر الحق اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحک اولا عذاب علیم یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عزمِ ہاں لیکن وہ شخص جو صبر کریں اور معاف کر دے تو یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے اعلی اخلاق کی پہچان ہے یہ سور اشورہ آیت نمبر اکتالیس سے تیرالیس تک آپ پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما کے جس پر ظلم ہوا بدلہ لے لیں جائز ہے اس کے لیے لیکن جو آدمی ناحق لوگوں کے خلاف ظلم زیادتی کریں تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ہیں اور ان کے لیے علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور پھر بتا کہ اس سے افضل یہ ہے انتقام سے تین تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ انسان واقعی ظلم کا انتقام لے یہ جائز ہے دوسرا یہ کہ انسان سرکشی کریں اور دوسروں پر ظلم کرنے والا بنے یہ حرام ہے اس کا عذاب جہنم اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ایک انسان اعلی اخلاق کو اپناتے ہوئے اپنے ظالم کو معاف کر دے تو انتقام ظلم اور معافی یہ تین جو ہے اس ان آیتوں میں اللہ تعالی نے تین سلوک جمع کر دی ہے اور کہا کہ جو انسان صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت اونچے اخلاق کی چیز ہے یہ بہت ہی عظیم شان امور میں سے ہے جو ایک انسان اخلاقی طور پر اپنے اندر پیدا کرے سرکشی کا عذاب دنیا میں بھی مل جاتا ہے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی لیے یہاں کہا کہ حت تعلیٰ احد تکبر کا نتیجہ سرکشی ہوتا ہے جس انسان میں توازوں کی بجائے گھمنڈ آ جائے اس انسان میں ظلم اپنے آپ آ جاتا ہے وہ لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے اپنے گھمنڈ کی اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا بنانا اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے اور اپنی بڑائی کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کو دبانا اور کچلنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں قول و عمل کی سرکشی اور ظلم اس کے اندر آ ہی جاتا ہے تکبر کی وجہ سے تو کہا کہ اسنانی فر دنیا البغ الوالدین دو گنا ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی جلدی ان کی سزا دے دیتا ہے ایک ظلم بغی ایک ظلم بندوں پر ظلم کرنا اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ کر دل دکھانا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے تو بغی جو یہاں پر ہے یہ سرکشی ظلم اور دوسروں کے مقابلے میں اتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے اور بھی معنی اس کے ہیں زنا کے لیے بھی بغی کا لفظ آتا ہے تو امام تبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام شہیر حدیث نمبر ایک اور حدیث صحیح ہے تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن کو توازو والا ہونا چاہیے گھمنڈ والا نہیں اور اسے دوسروں پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کو معاف کرنے والا اور ان کو بلکہ اپنے پروں میں لینے والا ہونا چاہیے اگر اللہ نے تجھ کو طاقت دی ہے چاہے وہ جسمانی طاقت ہو سیاسی طاقت ہو اگر مال کی طاقت ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو دوسروں کو کچھ لے بلکہ دوسروں کو تو اپنے پروں میں لے کر ان کے لیے تو خود محافظ بن جا اللہ تعالیٰ اگر تو دوسروں کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو عزت دے گا اللہ تجھ کو آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور ہم اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گھمنڈی ہوتے ہیں لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں لیکن جو لوگ توازوں والے ہوتے ہیں اور لوگوں پر رحم کرنے والے شفقت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کام آنے والے ہوتے ہیں وہ نہ بھی چاہیں منع بھی کریں تبھی بھی لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں تو توازوں کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے اور گمن کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ذت ملتی ہے تو یہاں پر زیادتی اور فخر سے منع کرتے ہوئے توازوں کا حکم دیا گیا تو یہ بات ہم نے دیکھی چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث ہے جس میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ باتیں لیکن انشاءاللہ جتنا مواد ہمارا مکمل ہو ہم دیکھیں گے بقیہ اگلے دس میں مکمل کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر دس اور گیارہ اگرچہ گیارہ نمبر حدیث جو ہے اس میں صرف اشارہ کر دیا ابن حجر رحم اللہ اس کا بھی معنی اس کا بھی اس متن اسی کے قریب ہے کیا حدیث کے الفاظ ہیں آئیے دیکھتے ہیں وَعن رضی اللہ عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ اب ردی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہتے ہیں ابو دردہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ یا اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کے دن اس اس کے چہرے کو آگ سے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کرے گا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا اس کی عزت کو بچائے گا تیامت کے دن اللہ تعالی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا انسان کا چہرہ اس کی عزت ہوتا ہے حل جزا الاحسان, الاحسان بھلائی کا بدلہ کسی اور کیا ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کی عزت دنیا میں بچائے گا تیامت کے دن اللہ تعالی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ میں ذلیل ہونے سے بچائے گا اس حدیث کو امامت تن نے رواج کیا اور کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے سہ جامع صغیر میں بھی حدیث موجود ہے حدیث نمبر چھ دو سو دو سو باسٹھ سکسٹی ٹو تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی بچانا چاہیے ابن حجر الحمہ اللہ فرماتے والے من فرماتی اور مسنط احمد میں بھی ترمیزی کے علاوہ مسنط احمد میں بھی ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت اسما بنت عزیز سے مروی ہے اسی کے قریب قریب اس کا بھی متن ہے لیکن صنعت کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے اور پہلی حدیث جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث میں کیا بات ہے اس حدیث میں ایک مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی یا اپنی مسلمان بہن کی عزت کو بچانے والے بنے وہ موجود نہیں اپنا ڈیفنس اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے کوئی انسان ان کے بارے میں کوئی بری بات بول دیتا ہے وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسی اور آپ اس مجلس میں موجود ہیں اور وہ مسلمان مرد آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا کوئی مسلمان وہ موجود نہیں وہاں پر ہے. اپنی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے سے الزام کو دور کرنے کے لیے اپنے سے تہمت کو الگ کرنے کے لیے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی عزت کا دفاع وہاں پر کریں یہ واجب ہے یہ واجب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جہنم سے بچاؤ قرار دیا اور کئی حدیثیں اس معنی میں آئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کون سی حدیثیں ہیں جو حدیث ہم نے دیکھیدی کی ہے امام البحقی نے بھی القبرہ میں القبرہ میں یہ بات ایک روایت نقل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ارد آخیار من النار من ارد آخی کا نہو حجاب من النار جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا اپنے بھائی کی عزت پر جو آنچ آئے اس آنچ کو دفاع کرے گا اس کی عزت کو خراب ہونے سے اس کو بچائے گا کا نہ لہو حجا بم نہار اس کا یہ عمل اس کا یہ عمل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا جہنم سے بچاؤ بن جائے گا اس نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل اس کے لئے جہنم سے بچاؤ بچ جائے گا اس حدیث کو امام البیقی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کیا ہے اور سیل جامل شغیر حدیث نمبر 6263 پر یہ حدیث موجود ہے حدیث صحیح ہے ایک اور حدیث دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نصر آخاہ بظہر الغیبی نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ابھی تو آپ نے آخرت کا سنا جہنم کے بارے میں سنا لیکن آپ دیکھیے یہاں پر کیا حادیث کے الفاظ ہیں من نہ سر آخاہ بے واہر جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے اس کی نصرت کرے نہ سرا اللہ پھر دنیا والا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے کوئی آدمی اس کے بارے میں برا بول رہا ہے وہ اپنا اپنا بچاؤ کرنے کے لیے خود موجود نہیں ہے آپ وہاں موجود ہے اگر آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی نہیں وہ ایسا نہیں ہے آپ خامخواہ کے بارے میں جھوٹی بات بول رہے ہیں یعنی واقعی جھوٹ ہو تو اگر وہ سچ ہے تب بھی اس میں تفصیل ہے لیکن یہ کہ کوئی آدمی اس کو ضرور کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اس کی بارے میں بری بات بول رہا ہے اور آپ موجود ہیں تو کہا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا کہ ایک مومن کی مدد اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے ایک مومن کی عزت بچانا اللہ رب العالمین س... کا... کے نزدیک اس کو حقدار بناتا ہے کہ اللہ اس کی عزت کو بچائے اللہ اس کی مدد کرے امام البحقین نے سنن اس کو روایت کیا ہے سید جامع صغیر حدیث نمبر چھ ہزار پانچ اور حدیث حسن درجے کی ہے اللہ وسلّانی رحم اللہ فرماتے ہیں فی اینی دلیل ان دونوں حدیثوں میں حضرت ابودا اور امسلم رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی حدیثوں میں اس بات کی دلیل ہے فضیلت الرد من اغتاب عندہ وهو کہتے کہ ان دونوں حدیثوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا اس کی غیبت کی جائے تو اس غیبت کا جواب دینا چاہیے اس کو رد کرنا چاہیے اور مومن کی عزت کو بچانا چاہیے اور کہتے ہیں وہ واجبن یہ واجب ہے للمنکر الانکار الانکار اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ منکر کا انکار کرنے کے باب میں سے ہوتا ہے یعنی یہ کام کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچانا تہمت سے اس کو بری کرنا یہ منکر کا انکار ہے کیونکہ غیبت کرنا گنا ہے غیبت کرنا برائی ہے اس پر ٹوکنا یہ منکر کا انکار ہے امر بالمعروف نہ ہی من کر میں سے آتا ہے ہی. ہیں اسی لیے اس کام کے ترک کرنے پر وعید بھی آئی ہے یعنی مسلمان کی عزت بچانا اگر نیکی ہے تو مسلمان کی عزت نہیں بچانا گنا ہے اس پر وعید بھی آئی ہے یعنی یہ نہیں کی کیا تو اچھا نہیں تو کچھ بات نہیں نہیں بلکہ اس کی عزت کا دفاع نہ کرنا آخرت میں اس کے لیے وعید ہے کیا وعید ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فيه نصرته. کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص کسی مقام میں کسی معاملے میں اس کی عزت اس کی تنقیذ کی جائے اس کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو. کسی مسلمان کو کسی جگہ پر کسی معاملے میں اس کی, اس, کی, اس کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو اور کوئی انسان اس کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے من امر ان یدال مسلمان اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا اس کی مدد نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ خد الینسرت ہو اللہ تعالیٰ بھی اس چھوڑنے والے کو ایسے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دے گا جب وہ چاہتا ہوگا کہ اللہ تعالی اس کی مدد کرے ایک مومن کی تو نے مدد نہیں کی ایسے وقت میں وہ موجود نہیں تھا اس کی عزت خراب کی جا رہی تھی اور تو نے اس کا دفاع نہیں کیا تو نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ بھی تجھ کو تیرے حال پر چھوڑ دے گا تیری مدد نہیں کرے گا جبکہ تو چاہ رہا ہوگا کہ اللہ میری مدد کر اللہ نہیں کرے گا تو نے نہیں کیا اللہ بھی تیری مدد نہیں کرے گا تو معلوم کہ مسلمان کی عزت کو بچانے کے لیے ایک انسان کا اس کا دفاع کرنا یہ کتنا ضروری ہے نہ کریں تو اللہ کی نصرت سے محرومی کا سبب بنتا ہے معلومات یہ حرام ہے ایسا انسان کا چھوڑ دینا اپنے مسلمان بھائی کو اس کے حال پر اجائز نہیں ہے اور فرماتے اس سے آگے چڑھیے اس سے آگے چلیے امام سرو مسلم کفی اللہ فی موتی اور وہ مسلمان جو دیکھے کہ اس کے بھائی مسلمان بھائی کی عزت کم کی جا رہی ہے اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے اس کی عزت کو کچلا جا رہا ہے جب وہ دیکھے اور پھر اس میں اس کی مدد کرے امام یگ سور مسلمان اس کی مدد کریں اس, اس کی عزت کو بچائے چاہے موجودگی میں ہو غیر موجودگی میں بعض اوقات موجودگی میں ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان بےچارہ کمزور ہیں اور کوئی آدمی اس کی خامخواہ بے عزتی کر رہا ہے اس کو پیس رہا ہے اس کو کچل رہا ہے اور آپ موجود ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں آپ کچھ بھی بول اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے آپ جو اس پہ الزامات لگا رہے وہ جھوٹے باتیں ہیں غلط بات ہے آپ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی مدد کرے مسلمان کی تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا جب کہ وہ چاہ رہا ہوگا کہ اللہ مدد کرے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ مسلمان کی مدد کرنا اس کی عزت بچانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار ہم کو بناتا ہے امام احمد اور ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجام شغیر حدیث نمبر 5690 5690 حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں من غتیب عنده مؤمن فنصره جب کسی مسلمان کی غیبت کی جائے کسی کے سامنے اور وہ اس کی مدد کرے غیبت کرنے والے کی نہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے جس کی عزت خراب کی جا رہی ہے اس کی مدد کرے ڈیفینڈ کرے اس کو اس کا دفاع کرے جزا اللہ بحا خیرن فی الدنیا والر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ اس کو دے گا دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ دے گا وہ امان غتیب آئندہ ہو فلم ينصر فلم ينصر ہو کسی کے سامنے کسی مومن کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد نہ کرے جزا اللہ بہا فی دنیا وال آخرتی شرن اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے بدلے میں اس کو عطا کرے گا برا بدلہ اللہ اس کا دے گا اس کو دنیا اور آخرت میں صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ایک مومن کی عزت خراب کی جا رہی ہو اور ایک انسان خاموش سنتا رہے کیوں میں کیوں برا ہوں بھائی ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ جس میں آدمی دیکھتا ہے کہ بولنے والا غلط بول رہا ہے جس کے بارے میں بولا جا رہا ہو ایسا نہیں وہ اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے لوگوں کے درمیان اس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کو گھٹا رہا ہے اور وہ آدمی اپنے دفاع کے لیے موجود نہیں اور کبھی ہوتا بھی موجود قدرت رکھتا ہے سمجھا سکتا ہے ٹوک سکتا ہے روک سکتا ہے لیکن یہ کیا سوچتا ہے میں کیوں برا ہوں کسی کے بھائی میرے تعلقات اس سے خراب ہو جائیں گے اس کے پاس اس کے منہ سے جاتا ہے اس کے پاس اس کے منہ سے جاتا ہے اس کی بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اس کی بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے سب سے اچھا رہو بھائی ہاردل عزیز اگر وہ دفاع نہ کرے اس مومن کی عزت کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مومن کی غیبت کی جائے اور اس کی مدد نہ کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ اس کو شر والا بدلہ عطا کرے گا اس کے بدلے میں اس کو شر میں مبتلا کرے گا اس پر شر تکلیف مصیبت جو بھی چاہتا ہے ضلعت ڈال سکتا ہے اس کے اوپر کہ تو نے عزت نہیں بچائی اللہ تجھ کو ذلیل کرے گا العدب المفرد میں آ امام الباری نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر سات سو چونتیس اور حدیث صحیح ہے یہ اگرچہ موقوف روایت ہے لیکن چونکہ اس سے آخرت کا معاملہ جڑا ہوا ہے جزا کا معاملہ جڑا ہوا ہے لہذا صحابی کا قول ہونے کے باوجود یہ حدیث جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرفو کے حکم میں ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لئے اتنا کافی ہے اور ان شاء ہم بقیہ باتیں اس میں چونکہ کئی کئی باتیں ہیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہی درس میں دیکھیں گے اور اس میں کئی ضمنی مباحث بھی ہیں جو ایک چیز پر تمبی ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہی دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو تواز و اختیار کرنے کی توفیقدہ فرمائیں تکبر سے گھمنڈ سے فخر سے بغی سے سرکشی سے زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی عزتوں کا دفاع کرنے اور دوسروں کی عزت کے لیے بولنے والا بنائے اور مسلمان کی عزت خراب کرنے سے بچنے والا ہم سب کو بنائے اکو اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سب تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے رفض اللہ کو کہ آپ نے بہت ہی علمی انداز میں اور آسان لہجے میں بلوغ المرام مرام میں موجود مکارے میں اخلاق کی ترغیب سے متعلق دو اہم حدیث کی شرح فرمائی اور اس کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اللہ تعالی شیخ محترم کے علم و عمل میں اور دعوت میں تاثیر مزید تاثیر عطا فرمائے اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے شیخ محترم نے اپنے درس کے دوران بہت ہی قیمتی نصیحتیں کی اور تواز اختیار کرنے کے تعلق سے اور مظلوم کی مدد کرنے اور مسلمان بھائی کی عزت کی دفاع کرنے کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں بیان کی اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مکارے میں اخلاق کو اختیار کرنے اور ان کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق بخشے آمین و جزاکم اللہ و خیر الجزا اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ. بارک اللہ فیکم شایخ اللہ و اید حیدکم اللہ اکرمکم اللہ و ازادکم شكرا الله لكم وانا فعلا <تصفيق>